وہ ادا ادک نا س رحمتماد مست انسان پر جب مصیبت آئے مصیبت کے بعد ہم انسان پر رحمت کو نازل فرمائے مصیبت دور ہو گئی بے روزگاری تھی اور تنگ دستی تھی بیماری تھی ان پریشانیوں سے نکل گیا ادا لہوم مکرون فی آیا اسی وقت وہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرتے ہیں اور ہم پر اعتراضات کرتے ہیں یعنی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو خوشحالی کے ایام میں ونعوذ باللہ وہ نوز بلّہ کے مزالک وہ کلیمات کفریہ بھی کہتے ہیں خود بھی گناہ کرتے ہیں دوسروں کو گناہ کی ترغیب دلاتے ہیں قل مکر اے محبوب آپ فرمائیے اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اور تم ایسی تباہی کی طرف بڑھو گے کہ تمہیں خود بھی احساس نہیں ہوگا ان نہ رسولا نہ ما تب نہ بے شک ہمارے رسول ہمارے رسول سے مراد فرشتے بے شک فرشتے ان مکر فریب کو لکھ رہے ہیں جو تم مکر فریب کرتے ہو سی ری <والبحر> وہ ہے ذات جو تمہیں خشکی اور پری میں چلاتا ہے تمہیں چلنے کی طاقت قوت اسی نے دی ہے ایک رگ اگر پکڑ لی جائے ایک رگ تو آدمی تین سیڑھیاں وہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا انسان کبھی غور کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم کا نظام دیا وہ جب چاہے جام کر دے جب چاہے فالج پڑ جائے انسان کیا کر سکتا ہے تو وہی یہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے کن تم فل فل کی یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو وہ جرئی نہ بھیہم بیرین تو تو نرم ہوا کے ذریعے وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں ایسی ہوا جو کشتی کے لیے معاون ہے اور جب وہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں وہ فر اس پر خوش ہوتے ہیں دنیا میں مگن ہوتے ہیں اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں جا ات ریح عاصف آتی ہے ان کے پاس سخت ہوا آندھی وہ جا ماؤج مین کل اور موجیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں آج بھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی لیکن بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والوں کے فوجی بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں سمندر کی لہروں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں وہی اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا اب بچنے کی کوئی امید نہیں اس وقت انہیں اللہ یاد آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دل سے اللہ یاد کرتے ہیں اس وقت جو انسان دل سے دعا کرتا ہے عام حالات میں ایسی توجہ سے دعا بھی نہیں ہوتی اور نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تو کافر ہو کہ مومن ہو ایسے حالات میں اسے اللہ یاد آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ل انجئی تنا ان خاضی اگر اے پروردگار تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی لن کو نینشا ضرور ب ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے تیرے فرماوردار بن جائیں گے کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے مصیبت میں تو بڑی توبہ کرتے ہیں عہد کرتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر خوشیوں کے موقع پر کتنے گناہ کرتے ہیں فلم پھر جب ان جا اللہ نے انہیں نجات دی ادا هم يبغون فی الارض بغیر الحق اس وقت ناجائز وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں یا لوگوں انگی کم الا انف سکم تمہارے گناہوں اور سرکشی کا نقصان خود تمہارے اوپر ہے تم گناہ کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہو متعل دنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے سو مئی لئی پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے سنو نب بھی کم تم پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے گناہ کرنے والے عبرت حاصل کریں اس دنیا کو قلیل فرمایا گیا دنیا کا فائدہ دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی اچانک موت آئے گی اور ایسے راستے سے موت آئے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا موت کا وقت مقرر ہے ہم نہیں جانتے کہ دنیا کی تھوڑی لذت کی خاطر گنا نہ کیے جائیں بزرگ علیہ رحما کا یہ قول یاد رکھا جائے مشقت کی خاطر نیکی کو نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذتیں مٹ جائیں گی گناہ باقی رہ جائے گا ان نما الحیات دنیا کما ان دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے دنیا کس قدر عارضی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا فخلا بھی نبات العردی مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ پھر اس پانی کی وجہ سے زمین کا سبزہ خوب اگا اور وہ چیزیں اگیں جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں حَتَّى ادا أَخَذَتِ زخ زُخْرُفَهَا و اور جب زمین نے بناؤ سنگار کر لیا اور وہ آراستہ ہو گئی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل زمین پر کھڑی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے زمین کا حسن آ جاتا ہے وہ ووہا اور زمین کے مالک نے یہ گمان کیا ان کا دلیہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں یہ کھیتی کاٹیں گے اور خوب نفع کمائیں گے اتاحا امرونا ہمارا عذاب آ گیا لیلن او نہارن رات کے وقت یا دن کے وقت فج الحا ہسوئی بس ہم نے اس کھیتی کو ایسا کر دیا جیسے ہسوئی ہے جیسے کٹی ہوئی ہے ضائع ہو گئی خراب ہو گئی کا تغنا تگنا اور ایسی مٹ گئی گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا انسان کی مثال ہے انسان پیدا ہوتا ہے ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے موت اسے قبر میں لے جاتی ہے اور دنیا سے اس کا وجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا اس کی گاڑی اس کے بنگلے اس کا بینک بیلنس اس کی فیکٹریاں اس کا نظام اس کا روپ دب دبا سب ایک پرانے قصے بن جاتے ہیں اس کی جائیداد پر برا کا قبضہ ہو جاتا ہے کا اسی طرح نفصل ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے يدعو الى دار السلام اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے آ جاؤ نیکی کرو اور جنت کا راستہ اختیار کرو وہ یا شا سے مستقیم اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے اے اللہ تو ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت پر استقامت عطا فرما اب قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے لل ادین وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے الحسن نعمتیں ہی نعمتیں ہیں بھلائیاں ہیں اچھے اعمال کا سلا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خوب عطا فرمائے گا یر وجوہ الا ذلا کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے چہرے پر کوئی داغ نہ لگ جائے کوئی دھبا نہ ہو میرا چہرہ بگڑ نہ جائے لوگ کتنا اپنے چہرے کا خیال کرتے ہیں دنیا میں اگر کسی بیماری سے چہرہ خراب بھی ہو جائے تو دنیا کی زندگی عارضی ہے اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ کل بروز قیامت کہیں گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا نہ پڑ جائے ولا, يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ان نیک لوگوں کے چہروں پر نہ تو کالا پن چھایا ہوا ہوگا اور نہ ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ گردن اٹھائے ہوئے میدان قیامت میں خوشی کے ساتھ اطمینان سے چل رہے ہوں گے جنا یہی لوگ جنتی ہیں ہم فی ہاں خالدول وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ لدین کسب سی نمازیں قزا کرنے والوں اے گناہ کرنے والوں اے والدین کے دل دکھانے والوں اے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والوں اے جھوٹ بولنے والوں ہم ذرا غور کریں ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں قرآن کیا فرما رہا ارے کبھی ہم نے قرآن پاک پہ غور کیا لوگوں کی باتوں کو رہنے دیں ہمیں تو پیارے قرآن پر عمل کرنا ہے ورنہ ولدین کسب اس آتی جن لوگوں نے گناہ کمائے گناہ کیے سیئات برائیوں اور گناہوں کو کہتے ہیں جزا اس سی لا گناہوں کی سزا گناہوں کے برابر دی جائے گی ان کے چہروں پر ذلت خاری ندامت چھائی ہوئی ہوگی چہرے شرمندگی سے کالے پڑ جائیں گے ماںم من اللہ من عاصم اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے من اللیل گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہیں اس طرح چہرے کالے ہوں گے یہی لوگ النار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم خالی خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا یہ سعادت کی بات نہیں ہے ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ ملک الموت ہمیں اس نظر آئیں گے اس وقت یہ قرآن کی باتیں بہت یاد آئیں گی مگر پھر کچھ نہیں ہو سکے گا پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے یہ مت سوچیں کہ میں نیک نہیں بن سکتا اللہ نے ہر انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اگر عزم مسمم کرے تو وہ نفس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے چاہے معاشرہ کسی بھی طرف جا رہا ہو اگر وہ عزم مسمم کر لے تو وہ نیکی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اب مجھے بتائیے صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں پہنچے جہاں کافروں کی حکومتیں تھیں بے حیائی عروج پر تھی اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو یہ ہم کہیں کہ ماحول خراب ہو گیا تو اس لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں یہ کل بروز قیامت کیا یہ جواب قبول کیا جائے گا ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے لوگ چاہے کسی بھی سمت میں جا رہے ہوں ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جہنم کی شارح پر نہیں دوڑنا چاہیے گناہ کرنا یہ جہنم کے روڈ پر دوڑنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت پذیر ہونے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اشا فرمایا وہ یوم نہ شروع جمی اور قیامت کے دن ہم تمام کو جمع فرمائیں گے سم نقول لدی ن پھر ہم مشرقوں سے فرمائیں گے مکان کم ان تم اور تمہارے جھوٹے خدا اپنی جگہ پر کھڑے رہیں فضل نہ بئی پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے اور شور کا اہم ماں کن تم اور ان کے جھوٹے معبود کہیں گے تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ سوریہ مبارکہ سور یونس مکی ہے اور اس سوریہ مبارکہ میں مشرقی نے مکہ کا رد کیا گیا جو ہزاروں کی تعداد میں بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت یہ بت بھی آئیں گے اور تم بھی آؤ گے ان تمام کو ہم جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے یعنی مراد یہ ہے کہ بت اپنے پجاریوں کے خلاف ہو جائیں گے ان میں قوتِ گویائی عطا کی جائے گی وہ بولنے لگیں گے اور بت کہیں گے کہ اے مشرقوں تم کس کی پوجا کرتے تھے تو مشرقین کہیں گے کہ ہم تمہاری پوجا کرتے تھے تو بدھ کہیں گے کہ نہ تو ہماری آنکھ تھی کہ ہم تمہیں دیکھتے نہ ہمارے کان تھے کہ ہم تمہارے باتوں کو سنتے ہم تو پتھر کے بے جان بدھ تھے تو تم نے ہماری پوجا کی ہوگی لیکن ہم تمہاری پوجا سے غافل ہیں اور نہ ہی ہم نے تمہیں اپنی پوجا کرنے کا تمہیں کہا تھا اس طرح یہ بت کل بروز قیامت مشرکوں سے بے زاری کا اعلان کریں گے فکفا بہیدم بین و بئی نکم ان کن عباد بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے بے شک ہم تمہاری پوجا پاٹ سے ضرور غافل تھے ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہماری پوجا کی ہے لہذا ہم تمہاری پوجا سے بری ہیں یہ بت اس طرح جب کہیں گے تو مشرکوں کو حسرت بالائے حسرت ہوگی کنال کا تبلو کل نفسم ماں اسلفت اس وقت ہر جان ان اعمال کو جان لے گی جو اس نے آگے بھیجے گزشتہ زندگی میں جو اس نے اعمال کیے ہر جان اسے جان لے گی وہ ردو اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے مؤحقی وہ اللہ جو ان کا سچا مولا ہے وضل عنہم ما اور ان سے وہ تمام باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے یعنی جو باتیں انہوں نے اپنے تصورات سے بنائی تھیں ان کا کوئی اچھا نتیجہ وہ نہ دیکھیں گے اور فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے گا انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے شریعت کی پابندی کرے کہ شریعت کی پابندی کرنا اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرنا یہ میدان محشر کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے اور دنیا کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے یقیناً حقیقی سکون اور چین اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں پوشیدہ ہے